<تصفيق> اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعين سیت مستقیم سی تول سورة الفاتحة اس صورت کی ف... کے فضائل میں جتنی صحیح روایات احادیث مبارکہ منقول ہیں اتنی صحیح روایات اور احادیث کسی دوسری صورت کے بارے میں نہیں ہیں حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سے فرمایا کہ میں آپ کو اعظم صورت نہ بتاؤں صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تو نبی علیہ سلاط و تسلیمات نے فرمایا سور فاتحہ دوسری روایت میں آتا ہے جبریل علیہ سلاط و السلام نے فرمایا آج ایسا دروازہ کھل گیا کہ آج سے پہلے وہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلا اور آج ایک ایسا فرشتہ آسمانوں سے زمین پہ نازل ہوا جو آج سے پہلے کبھی بھی زمین پہ نہیں اترا وہ دروازہ کھلا اور وہ فرشتہ آیا اور سور فاتحہ لے کے آیا صحیح روایات اور بھی بہت زیادہ موجود ہیں سورہ فاتحہ کے فضائل میں حضرت مجاہد رہے اللہ سے روایت ہے سمیع تو ابنا عبا سن ردی اللہ تعالیان کال ان ابلیس سا لہو ارباؤ اینا تن ہی لینا وہینہ احبت من الجنت وہینہ بعث محمد ان صلی اللہ علیہ وسلم وہینہ انزلت فاتحت الكتاب ابلیس چار بار بہت زارو قطار رویا ایک جب ابلیس پہ لعنت نازل کی گئی دوسرا جب کہ ابلیس کو جنت سے اتارا گیا اور تیسرا جب کہ ابلیس رویا جب نبی علیہ السلاط وسلام کی باست ہوئی اور چوتھا جب سور فاتحہ کا نزول ہوا سورت کسے کہتے ہیں سورت ایک بفتح حسین سور الصور الاسد بمانے قوت استعمال ہوتا ہے سورت کو بھی سورت اس لیے کہتے ہیں سور الاسد سے ہے یہ بھی بہت قوی ہوتی ہے اپنے مضمون کے اعتبار سے اور دلائل کے اعتبار سے اور دوسرا بزم سین سور البل بمانے جماعت مصطلح صورت قرآن کی آیات کی جماعت پہ مشتمل ہوتی ہے بزم سین سورت منزلت الرفیعہ کو بھی کہتے ہیں علم تر ان اللہ آتا کسورتھن ترا کل مل کن حولہ یا تو قرآن کریم کی صورت کو بھی سورت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی نسبت آیتوں سے اونچی ہے بزم سین سور البلد اس دیوار کو کہا کرتے ہیں جو دیواریں شہروں کے ارد گرد بنائی جاتی تھیں قرآن کریم کی صورت کو بھی اسی لیے صورت کہتے ہیں کہ یہ بھی چند آیات پہ مشتمل ہوتی ہے آیتوں کی دیوار اور ایک حمزہ اور سین کے کسرے کے ساتھ سیوار سیوار سین کا کسرہ اور حمزہ ہاتھ کی چونیوں کو کہتے ہیں سیوار اصویرا قرآن میں آتا ہے سورت کو بھی سورت اسی لیے کہتے ہیں کہ آیتوں سے ارد گرد ہوتی ہے اصویرا بمانے بقیت الشے و بادہ سورت الفاتحہ مکی کی صورت ہے پانچویں نمبر پہ ہے نزول میں سور مدثر کے بعد نازل ہوئی ہے اور قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے اس صورت کے متعدد اسما ہیں ہمارے اساتذ کرام عموماً دس نام ذکر کیا کرتے ہیں جو کہ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرکدو مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ ذکر کیا کرتے تھے امام قرطبی نے بارہ نام ذکر کیے ہیں اور بعض علماء تفسیر اس سے بھی زیادہ بائیس تک سور فاتحہ کے ذکر کرتے ہیں ہم ان میں سے چند نام آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں سب سے پہلا اور مشہور نام سور فاتحہ کا الفاتحہ ہے انا یوفت لأن علوم القرآنی سور فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کے علوم اس کے ذریعے کھلے جاتے ہیں اور فاتحہ افتتاح کے ساتھ بھی کے معنی میں بھی ہے افتتاح سے افتتاح معنی سور فاتحہ کے ذریعے قرآن کا افتتاح اور آغاز ہوتا ہے مضامین کے اعتبار سے بھی اور تلاوت اور مصحف کے اعتبار سے بھی نماز کا افتتاح بھی سور فاتحہ سے ہوتا ہے تقبیر تحریمہ کے بعد ثنا سنت ہے تو فاتحہ واجب دوسرا نام سورہ فاتحہ کا سورت الحمد یہ سورت مصدر بھی الحمدللہ ہے تو تسمیت کلی بیس مل جس کے مصداق کے مطابق ساری سورت کو سورت الحمد کہہ دیا کہ اس کا افتتاہ الحمدللہ اللہ رب العالمین سے ہوا سورت الشکر حمد بھی متضمن ہے شکر کے معنی کو تو اس کو سورت الشکر کہتے ہیں سور سبع المثانی سور حجر میں قرآن کریم کی اس سورت کو سب المسانی کہا گیا ہے اس کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہے سب ساتھ کو کہتے ہیں مسانی بار بار پڑی جانے والی سات آیتیں نماز میں اس کا تکرار ہوتا ہے یا حقیقتن یا حکمن اگر امام ہو یا منفرد ہو تو وہ حقیقت سور فاتحہ پڑے گا اور اگر مقتدی ہے تو حکمن یعنی امام کی قیرات اس کے لیے قیرات ہو جائے کرتی ہے یا اس کا نزول مقرر ہوا مقرر ہوا بعض علماء کرام کے نزدیک سور فاتحہ کا نزول دو بار ہوا ایک بار مکہ مکرمہ میں دوسری بار مدینہ منورہ میں لیکن یہ روایت ضعیف ہے اس صورت میں بار بار اللہ کی صفات بیان ہوتی ہیں اسی لیے اس کو سب المسانی کہتے ہیں یا یہ وہ سات آیتیں ہیں جو سارے قرآن میں بار بار ان کا مضمون اور ان کا دعوی ذکر ہوتا ہے تو سب المسانی اس لیے انہیں کہا جاتا ہے اس صورت کو سورت الصلاد بھی کہتے ہیں حدیث ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تھا حدیث قدسی ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قسم تو سلاتی بینی و بینا نصفین میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کیا اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین ابو حریرا رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ ہر خال اللہ عبدی تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی ادا خال الرحمن آبد الرحمان الرحیم خال اللہ علی عبدی جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری صنا کی تعریف کی ودا قال آبد مالی کی اومیدین جب بندہ کہتا ہے مالی کی اومیدین قال اللہ مجدنی آبدی میرے بندے نے میری بڑائی اور میری شان بیان کر دی ادا کال ابدو اییا کن آبد نستعین جب بندہ کہتا ہے کنا ابد ونستین کن قال اللہ ہادا بینی و بین آبدی نصفینی ولی ما سالا یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہے بندہ میری عبادت کرے گا میں عبادت کا سمارا دوں گا بندہ مجھ سے امداد مانگے گا تو میں اس کی امداد اور نصرت کروں گا نصفین نام غیر وَلِعَبْدِي ما سالہ یہ میرے بندے کا حق ہے اور میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے میں اسے دوں گا تو سورت الصلاح اس حدیث میں سور فاتحہ کو کہا گیا ابو حریرہ کی روایت اس صورت کو سورت الواقعہ بھی کہتے ہیں کیونکہ اس صورت پر ایمان اور عمل سبب بچاؤ ہے ہر آفت اور مصیبت اور جہنم اور عذاب سے اس کو سورت الرقیہ بھی کہتے ہیں رقیہ رقا دم کو کہتے ہیں صاحب کرام نے مجانین پر اس کا دم کیا تھا اور وہ نے ایک قوم کے بادشاہ کو جب ڈسا تھا تو ابھی سعید ان الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بخاری شریف میں کہ انہوں نے دم ڈالا تھا اس پر اس سورہ فاتحہ کا سورت الرقیہ سورت الوافیہ بھی کہتے ہیں اس صورت کو وافیہ یعنی پوری سورت یہ سورت دوسری سورتوں سے کافی ہے دوسری صورت اس سے کافی نہیں کافیہ بھی اسے کہتے ہیں سورت الکنز بہت بڑا خزانہ ہے علوم کا اس صورت میں حضرت شیخ القرآن رحم اللہ ہمارے اساتذہ کے استاز اور شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے مجھے چھ سال عمر دی اور میں مسلسل شب و روز سور فاتحہ کو پڑھتا رہا تو میری عمر ختم ہو جائے گی لیکن سورہ فاتحہ کے علوم ختم نہیں ہوں گے اتنے خزانے ہیں یہ تو ایک بندے کے علم کے بارے میں ورنہ اس کے رموز اور اس کے اسرار کو کما حق ہو کوئی نہیں جان سکتا اللہ کے سوا اسے اساس القرآن بھی کہتے ہیں دسواں نام گیارہواں اساس القرآن قرآن اساس بنیاد کو کہتے ہیں قرآن کی بنیاد ہے تعلیم المسئلہ اس صورت کا بارواں نام تعلیم المسلہ تعلیم المسلہ دعا کا طریقہ اس صورت میں سکھایا گیا دعا کیسے مانگو گے پہلے جس سے مانگتے ہو اس کی تعریفیں کرو الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین پھر اپنا عجز بیان کرو ایبود نستعین اور پھر بہترین خزانہ مانگو اح دن المستقیم حدیث میں آتا ہے بہترین دعا دعاؤں میں سے دعا یونس علیہ سلا تو السلام کی ہے لا الہ الا انت سبحان کا انی کنتمنظالمین کیونکہ یون سل سلا تو السلام کی دعا میں یہ تینوں ارکان موجود ہیں دعا کے لا الہ الا لانتا یہ داتا کی بڑائی ہے سبحانہ کا یہ داتا کی صفائی ہے انی کم من الظالمین یہ منگتا کی آجیزی ہے اور کامل دعا اسی کو کہا کرتے ہیں کہ جب داتا کی بڑائی ہو داتا کی صفائی ہو اور منگتا کی آجیزی ہو تعلیم المسئلہ میں بھی اسی طرح ہے ام القرآن بھی سورت کا نام ہے اور چودواں نام ام الکتاب ام الک بھی یہ تمام نام توقیفی ہیں منقول ہے احادیث سے ماں اصل کو کہتے ہیں ام یہ بھی قرآن کا اصل ہے اسی لیے اس صورت کو ام الکتاب اور ام القرآن کہتے ہیں صورت الدعا بھی کہتے ہیں صورت المناجات بھی کہتے ہیں سورت الطفیض بھی کہتے ہیں صورت کو سورت النور بھی کہتے ہیں بہت سے نام ہے کثرت السمائی تدل اللہ کثرت صفاتی کسی چیز کے زیادہ نام اس چیز کی زیادہ صفات کی دلیل ہوا کرتے ہیں اس صورت میں صفات بہت ہیں کمالات بہت ہیں اس کے فضائل بہت ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت علی فی علوم القرآن میں امام سیوتی نے ذکر کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اس صورت کے علوم میں لکھ لوں تو اتنے رجسٹر بھر جائیں گے کہ چالیس اونٹ اس کو بار نہیں کر سکیں گے اٹھا نہیں سکیں گے اسماؤ سورہ کے بعد ہم سورت کی وجہ تقدیم بیان کرتے ہیں ہم نے کہا تھا اصول قرآن میں کہ ہم سورت کا ربط بیان کریں گے ماسباقا کے ساتھ اس سورت سے پہلے کوئی دوسری صورت ہے نہیں تو اس کا ربط نہیں وجہ تقدیم بیان کریں گے حدر شیخ القرآن علیہ الغفران ہمارے اساتذہ کے استاذ اور شیخ نے سمت الدرر میں دس وجوہات ذکر کیے ہیں تقدیم کی میں بھی ان میں سے چند یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اس صورت کو قرآن کی دوسری صورتوں سے مقدم کیوں فرمایا یہ تو بشری طاقت کے مطابق ہم حکمت بیان کرتے ہیں ورنہ اللہ کا راز اور علم اللہ ہی جانے قرآن کریم میں پہلی وجہ تقدیم آپ لکھیں قرآن کریم جن علوم پہ محیط ہے وہ تمام کے تمام علوم اس صورت میں موجود ہے چار علوم ہیں قرآن کریم میں یہ سب کے سب قرآن کے یہ چار علوم یا دین کے چار علوم اس صورت میں موجود ہے ایک علم الاصول علم الاصول علم الاصول, علم الاصول, علم الاصول, علم الاصول کا مدار مسائل اربعہ پہ ہوتا ہے ایک اللہ کے ذات کی معرفت اللہ کی ذات کی معرفت دوسرا اللہ کی صفات کی معرفت تیسرا معرفت نبوات اور چوتھا معرفت مععاد قیامت کی معرفت اللہ کی ذات اور صفات اور رسالت اور آخرت پر علم اصول محیط ہوا کرتا ہے دوسرا علم العبادات عبادات مالیا ہو یا بدنیا ہو تیسرا علم سلوک ہوا حمل النفسی الداب شرعیتی ونقیاد الربل بریت علم السلوک یعنی تصوف تصوف کسے کہتے ہیں سلوک کسے کہتے ہیں ہوا حمل النفسی الداب شرعیتی ول انقیاد ال ربل بریتی نفس پہ آداب شرعیہ لاگو کرنا اور رب البری رب العالمین کے بارگاہ میں انقیاد اور آجیزی کرنا اسے علم السلوک کے کہتے سلوک تصوف وغیرہ چوتھا علم القیس علم واقعات کا لبراہ یہ چار علوم ہیں علم الصول علم العبادات علم السلوک علم القصص چاروں کے چار فاتحہ ہمیں ہیں دیکھے علم اصول معرفت ذات الحمد للہ للہ اسم ذاتی اللہ کا صفات کی معرفت رب العالمین الرحمن الرحیم اسی طرح علم الماد مالک یوم الدین میں اور علم النبو سرات الدینہ نام تال میں سے سب سے پہلے نبیین ہے علم العبادات یا کن میں اور علم و یا کنستعین میں علملق سسرات الدینانامتا علیہ غیر المخوب یا علیہم ولین میں اجمالاً بیان ہوئے گویا کہ قرآن کے تمام علوم یا دین کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں ہیں یہ نچوڑ ہے خلاصہ ہے تمام قرآن کریم کا اس لیے قرآن کی تمام صورتوں سے پہلے سورہ فاتحہ کو ذکر کیا وجہ سانی قاضی بے رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے قرآنی آیات دو قسم کی ہیں دوسری وجہ تقدیم ایک علمی اور دوسرے عملی یہ دو قسم کی آیات قرآنیا ہیں علمی اور عملی اور یہ دونوں کی دونوں سر فاتحہ میں ہیں سورہ فاتحہ میں علمی آیات بھی ہیں اور عملی آیات بھی ہے یا تیسری وجہ تقدیم یہ لکھ لو پڑھ لو جان لو کہ قرآن کریم میں اکثر تین مسائل کا بیان ہوتا ہے عموماً قرآن میں تین مسائل کا بیان ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ اور صاف اللہ تعالی اللہ کی صفات دوسرا مسئلہ احکام اللہ تعالی اللہ کے احکام اور اللہ کا قانون اور تیسرا قصص الصص عباد اللہ تعالی اللہ کے بندوں کے حالات اور واقعات یہ تینوں صور فاتحہ میں ہیں ابتدام الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اوصاف او صاف اللہ تعالیٰ بیان ہوئے اللہ کی صفات ایاک نستعین میں احکام اللہ تعالیٰ بیان ہوئے اور قصص عباد اللہ تعالی دین سرات المستقیم سرات اللہ دینا علیہم غیر المغضوب علیہم الضالین میں بیان ہوئے چوتھی وجہ چوتھی وجہ تقدیم قرآن کریم میں زیادہ تر سات علوم بیان ہوتے ہیں ایک علم الربوبیہ دوسرا علم النبوت تیسرا علم و معاد چوتھا علم الاحکام پانچواں علم الوعد اور چھٹا علم الوعید اور ساتواں علم القصص تمام کے تمام سر فاتحہ میں ہیں اور پانچویں وجہ ہم ذکر کرتے ہیں پانچویں وجہ ہمارے اساتذ کرام عموماً یہ ذکر کرتے ہیں اور یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے قرآن مضمون کے اعتبار سے چار حصوں میں تقسیم ہے پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ معاہدہ کے آخر تک قرآن کا دوسرا حصہ سورہ انعام سے لے کر سورہ بنی اسرائیل کے آخر تک اور قرآن کا تیسرا حصہ سورہ کہاف سے شروع ہو کر سورہ احزاب کے آخر تک اور قرآن کا چوتھا حصہ سورہ سبا سے شروع ہوتا ہے آخری آخری تک قرآن کے سورہ ونس کے تک یہ چار حصے ہیں مضمون کے اعتبار سے پہلا حصہ سورہ فاتحہ سے سورہ معیدہ کے آخر تک اس میں زیادہ تر اللہ کی خالقیت کا بیان ہے خالق کلی شین ہو اللہ دوسرا حصہ جو سور انعام سے شروع ہوتا ہے سور بنی اسرائیل کے آخر تک ہے اس میں زیادہ تر مسئلہ ربوبیت بیان ہوتا ہے اور مربی لکل شین شعین ہو اللہ اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا جو سور کہف سے شروع ہوتا ہے سور احذاب کے آخر تک اس میں زیادہ تر برکت کا مسئلہ بیان ہوتا ہے مبارک فی کل شین ہو اللہ اور چوتھا مسئلہ چوتھا حصہ جو سور سبا سے شروع ہو رہا ہے آخر تک قرآن کے اس میں دو مسائل ہیں ایک اس بات قیامت اور دوسرا نفی شفاعت قہری یا اس طرح کہہ دو المالی کلی کلی شعین فل کلی ہو تو اس میں قیامت کا اس بات بھی آ اور نفی شفاعت قہری بھی آ گئی مالکی اور مدین میں ہر ایک حصہ قرآن کریم کا الحمد سے شروع ہوتا ہے پہلا حصہ سورے فات الحمد العالمین دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے سورے انعام سے الحمد والارض وجعل الظلمات والنور سمین کا فروبی ربی دلون تیسرا حصہ سورہ کحف سے شروع ہوا الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا چوتا حصہ جو سورہ سبا سے شروع ہو رہا ہے الحمدللہ اللذی لہو ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الاخرہ وہو الحکیم الخبیر یہ چار حصے چاروں کے چاروں الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں ہاں قرآن میں ایک پانچویں سورت سورے فاطر بھی الحمدللہ سے شروع ہو رہی الحمدللہ اللذی فاطر السماوات والارضہ جاعی للملائکت رسولاً علی اجنحة مثنا وثلاث ورباعا ویزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیئ قدیر یہ پانچ صورت قرآن کی ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں تو پہلے حصے میں تھا خالق لی شین ہو اللہ دوسرے میں تھا مربی لی شین ہو اللہ تیسرے میں تھا مالک لی شین ہو اللہ مبارک فی کلی شین ہو اللہ اور چوتھے میں تھا اسبات قیامت اور نفی شفات قہری یہ چاروں کے چاروں حصے قرآن کریم کے اس سور فاتحہ میں ان کے مضامین اجمالاً ذکر ہو رہے ہیں سور فاتحہ میں مضامین ذکر ہو رہے ہیں سور فاتحہ میں جیسے خالق لکل شین ہو اللہ کا مضمون الحمد میں ہے الحمد اللہ کا وصف مشہور خالقیت ہے مربی ہو اللہ کا بیان رب العالمین میں ہو رہا ہے اور مبارک فی ہو اللہ کا بیان الرحمن الرحیم میں ہو رہا ہے اور اس بات قیامت اور شفاعت قہری کی نفی یہ مالی یوم الدین میں ہو رہی ہے تو گویا کے قرآن کے چار حصوں کے جو مقصودی مسائل تھے وہ چاروں کے چاروں صور فاتحہ کے پہلے حصے میں بیان ہو رہے ہیں چاروں کے چاروں صور فاتحہ کے پہلے حصے میں بیان ہو رہے ہیں تو تمام قرآن کا خلاصہ تھا اسی لیے اس صورت کو تمام قرآن کی تمام صورتوں سے پہلے ذکر کیا سب سے پہلے اس کو ذکر کیا ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے وہ بھی آپ پڑھ لیجئے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن کا خلاصہ حوامی میں سب ہے اور حوامیم کا خلاصہ الدعاء من اللہ والعبادت عبادت اللہ یہ حوامیم کا خلاصہ من اللہ والعبادت للہ اور یہ خلاصہ حوامیم کا سر فاتحہ میں ہے تو فرمائے کلی شی ان سر وسر القرآن الفاتحہ ہر چیز کا راز ہوا کرتا ہے اور قرآن کا راز سر فاتحہ ہے لی کلی شی ان سر وسر القرآنی اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین میں ہے پھر اییا کا و ایا کا نستعین کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ بسم اللہ کی با میں ہے جو بال للاستعانت ہے اسی لیے عمر ابن عبد العزیز رحمتہ اللہ تعالی نے کاتبین کو یہ حکم جاری کیا تھا کہ بسم اللہ کی با بڑی لکھا کرو بڑی لکھا کرو یہ با ل یا للالساق یہ تمام آسمانی کتاب اور تمام وحی اور قرآن کا خلاصہ ہے با بسم اللہ کی با العلم نقطہ تن کسراہ علم بس ایک نقطہ ہے جاہلوں نے اسے زیادہ کر دیا کسر الجاہل تو قرآن کریم کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں تھا اسی لیے سور فاتحہ کو سارے قرآن کی سب صورتوں سے پہلے ذکر کیا اس صورت کا دعویٰ ہمارے اساتذ کرام کبھی یہ ذکر کرتے ہیں کہ سورت کا دعوی مقاصد اربع علیہ کا بیان ہے اسبات توحید اس رسالت صدق قرآن اور اس قیامت اور کبھی اس سے بھی زیادہ مختصر کر کے فرماتے ہیں سور فاتحہ کا دعوی اور مقصد ہے العبادت للہ وحدو العبادت عبادت وحده عبادت صرف اور صرف ایک اللہ کی کیا کرو اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی العبادت لاہ وحده سورت کی تقسیم لامضامی نہا مضمون کے اعتبار سے صورت تین حصوں میں بٹی ہوئی ہے تقسیم کی گئی ہے پہلا حصہ پہلی تین آیتیں ان میں الہیات کا بیان ہے اللہ کی ذات اور صفات الحمد ایک اللہ دوسرا الرحمن تیسرا الرحیم چوتھا دوسرا رب تیسرا الرحمان چوتھی صفت الرحیم اور پانچویں صفت مالک یوم دین یہ پانچ صفات خمسہ دوسرا حصہ ایک آیت نمبر چار ہے اور اس آیت نمبر چار میں اللہ کا حق اور اللہ کے بندوں کا حق مشترک بیان ہو رہا ہے جو ہم نے حدیث ابو حریرا کی روایت مسلم شریف سے پڑھی کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سور فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے تو وہ یہاں اللہ اور اللہ کی بندوں کا حق دونوں کا حق ذکر ہو رہا ہے حق اللہ کا یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو گے ایک اللہ سے غائبانہ امداد مانگو گے تو بندوں کا حق سمر عبادت اور سمر استعانت میں ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ اللہ تیسرا حصہ پانچ چھ سات نمبر آیت اس میں بندوں کا حق بیان ہو رہا ہے عہدین اثرات المستقیم اور تین فرقوں کا بیان ہے اجمالا مختصرا تین گروہوں کا بیان ہے ایک منعم علیہم سراط الدینا نام تھا علیہم دوسرا مغضوب عالیہ اور تیسرا والین ہم انشاءاللہ العزیز تفسیر کریں گے اعوذ گے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاوض اس میں چند مباحث ہم آپ کے سامنے اجمالاً ذکر کر رہے ہیں تعوذ کا کیا مانا اعوذ لغوی معنی پناہ خواستن پناہ خواستن اور اصطلاح اعوذ کا مانا التجا اللہ تعالی و ساقو بھی التجا تعالی وساخ کو بھی بھی ہی اور تفسیر تبری میں ابن جریر نے بہت عجیب سا جملہ ذکر کیا ہے آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں ابن جریر تبری فرماتے ہیں استجیرو باللہ ہلا بسا بادی ہی من خلقی ہی استجیرو بلا کیونکہ وہ ولا یوجیرو الجار اللہ سے پناہ مانگو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دو کیونکہ پناہ دینے والا تو ایک ہی اللہ ہے اللہ کے سوا اللہ کے خلاف میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا سرے مومنون کی آیت نمبر اٹھاسی میں کل ممبی ادی ملک کلو رن تم تالمون استحاضہ اصطلاحن کہتے ہیں طلب الامانی من کلی شر طلب الامانی من کلی شر ہر شر سے پنا مانگنے کو استع کہتے ہیں ایازا دف و شر کو کہتے ہیں اور لیازا جلب منفات کو کہتے ہیں ابن کثیر نے یہ بات کی ہے تو ہم ایک اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ پناہ دینے والا ہے اللہ کے سوا کوئی دوسرا پناہ دینے والا نہیں سورج جن کی آیت نمبر بائیس انتیسواں پارا آیت نمبر بائیس میں اللہ نے فرمایا منقول عنل جنات کہہ رہے ہیں آیت نمبر بائیس سورہ جن کل انجی رنی من اللہ احد نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہہ دیجیے آپ انی لئی رنی من اللہ احد ولن اجی من ہی ملتحدا مجھے پناہ نہیں دے سکتا اللہ کے عذاب سے کوئی بھی اور میں نہیں پاؤں گا اللہ کے سوا کوئی ملتحدا پناہ کی جگہ سرے دخان آیت نمبر اکیس پچیسواں پارہ سورے دخان آیت نمبر اکیس ہم ایک اللہ سے اس لیے پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا پنا دینے والا نہیں سورے دخان وی آیت نمبر بیس موسیٰ علیہ تو سلام بھی فرماتے ونی اوسط بھی ربی و ربی کم ان ترجمون وی اوسو بے ربی و ربی ان ترجمون اور میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب سے اپنے رب کی اور تمہارے رب کی رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کرو پتھروں سے مارو اوستو سورے یوسف میں بھی آیت نمبر اناسی اور سورہ کہاف آیت نمبر ستائیس میں بھی ہے کیونکہ غیر سے پناہ مانگنا وہ کفر اور اضلال تھا سورے جن آیت نمبر سات اس لیے ہم اللہ سے پناہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں اب کی اور سے میں, میں فرق اردو میں نہیں کر سکتا یہاں مجھے دقت ہو رہی ہے تو اللہ سے پنا مانگتے ہیں شیطان مردود کی کہ شیطان سے کہ شر سے اللہ ہمیں بچائے اس طرح استجیرو بلّہ دون دونا من ہی منساری خلقی ہی اب یہ پناہ کن کن چیزوں سے ہے تو سور فلق میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق مستعز من ہو من شر رما خلق اور یہ پناہ رجم سے بھی ہے سورہ دخان کی کس نمبر آیت نامناسب سوالات سے سورہ ہد آیت نمبر سینتالیس وغیرہ تو آد میں پناہ حاصل کرتا ہوں بلّاہ اللہ کی امداد سے من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے کہ شر سے اے اللہ یہ تیرا دشمن ہے یہ تیرا دشمن ہے تیری کتاب اور تیری راہ سے ہمیں منع کرنے والا ہے ہمیں اس کے شر سے پناہ دے دے اپنی جوار رحمت میں جگہ دے دے قرآن کی ابتدا میں یہ تعاوض ضروری ہے سورہ نحل آیت نمبر 98 میں اللہ نے امر کیا ہے ادا کرات القرآنہ بل شیتان الرجیم چودواں پارہ سورہ نحل آیت نمبر میں دو کم سو اداکرات القرآنہ فستا مین شیطان الرجیم اے محبوب جب تو قرآن پڑھے تو شیط شیطان رجیم کے شر سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دے ان سلح سلطان دینام والا ربکل تو ہم اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ شیطان نے قسم کھائی تھی سور آراف آیت نمبر سولہ میں لاکود کل مستقیم سم آتی انم بینی دیفی ہمان ایمانی ہموان شما تجید و اکثر ہم شاکیرین سور آراف آیت نمبر 16 سور حام سجدا دیکھے ذرا آیت نمبر 36۔ ومن عن ذكر لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ فہو الح چوبیسواں پارا آیت نمبر چھتیس سورہ حام سجا ویم آئین ذگن کمن شیتانی نزن فسط بل امر امر ہے اللہ کی طرف سے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ شیتوانی فَاسْتَعِذْ فست ہی جب وسوسہ جائے آپ کے کے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تو باللہ پناہ حاصل کر لو اللہ کی امداد سے العلیم صوفیا بھی کہتے ہیں اور ابن کثیر نے بھی یہ لکھا ہے کہ شیطان بہت خطرناک دشمن ہے کیونکہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھ سکتے ہم اس سے کس طرح بچیں گے تو ایسی ذات جو قادر مطلق ہے اور جس کو ابلیس اور شیطان نظر آتا ہے اور شیطان کو وہ اللہ نہیں دکھائی دیتا ہم اسے سے کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ اے اللہ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں جگہ دے دے اس لعین دشمن سے ہمیں بچا دے مالک امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے ایک شخص سے کسی نے پوچھا کہ اگر کتا تمہارے پیچھے لگ پڑے تو تم کیا کرو گے اس نے کہا میں اس کے سامنے ہڈی یا رو, روٹی اور خوراک پھینک لوں گا تو اس نے کہا یہ کھا لے تو پھر کیا کرو گے کیونکہ کتا تو بھرتا نہیں رجتا نہیں پھر وہ تمہارے پیچھے آئے گا پھر کہتے ہے اور رو رو رو روٹی ڈال لوں گا پھر بھی آئے گا پھر اور ڈال لوں گا تو روٹی تمہاری ختم ہو جائے گی کتا تو بھوک اس کی ختم نہیں ہوگی پھر کیا کرو گے تو اس نے کہا اب تو مجھے بھی طریقہ نہیں آتا تو کہا دیکھو طریقہ یہ تھا کہ جب تیرے پیچھے کتا دوڑے تو تو اس کے مالک کو آواز دی دی دی دے دیا کرو کہ او کتے کے مالک اس کتے کو باندھ دو اب یہ شیطان جب ہمارے پیچھے ہو رہا ہے قرآن کی راہ میں اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے تو ہم مالک سے التجا کرتے اللہ اس کے شر سے ہمیں بچا دے عوضو عوضو باللہ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں بلاہ اللہ سے کے ساتھ اللہ کے ساتھ پناہ مانگتے ہیں من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے اور یہ بہت اچھی بات لکھی ہے تحصیل میں ابن جزئی نے بہت اچھا کلام ہے یہ ابن جزئی نے تحصیل میں لکھا ہے القوات عن اللہ تعالیٰ ارباتن تمہیں اللہ سے ہٹانے اور دور کرنے اور تمہاری توجہ اللہ سے ہٹانے کے لیے چار اسباب ہیں چار قواتے ہیں چار چیزیں ہیں جو تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان رشتہ توڑنے والی ہے اربات سب سے پہلے الشیطان دوسرا و نفس تیسرا و دنیا اور چوتھا والخلقو تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان یہ چار چیزیں رکاوٹیں بنے گی تمہارے تمہارا رشتہ اللہ سے توڑنے کی کوشش سب سے پہلے شیطان کرے گا پھر نفس اور پھر دنیا اور پھر مخلوق تو ابن جزئی نے علاج ذکر کیے بہت قیمتی بات ہے ابن جزئی تحیل میں فرماتے ہیں فعلاج شیطانی الستعضا وعلاج علاج ال وعلاج بال قاہری وعلاج دنیا دی الخلقی بل انقبادی بہت قیمتی تمہیں تمہاری توجہ اللہ سے ہٹانے کی چار محرکات ہیں چار دشمن ہے تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان رکاوٹ بننے والے پہلا شیطان ہے تو شیطان کا علاج ال استعضا باللہ پڑھ لیا کرو اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرو تو شیطان سے اللہ تمہیں بچا دے گا وہ علاج ان دوسرا دوسری رکاوٹ نفس ہے تو نفس کا علاج بال قہرے نفس پہ قہر کیا کرو بوجھ ڈالا کرو نفس کو پاؤں تلے روندہ کرو مشقت اور اذیت میں مبتلا کیا کرو کبھی روزہ اور کبھی نمازے اور کبھی تلاوت نفس کو مربوط رکھو بندہ ہوا وہ علاج دنیا تیسری رکاوٹ تھی دنیا کا مالو متا تو اس کے لیے صفت زہد کو اپنا لو مالو متا کی حقیقت کو جان کے اس سے منہ پھیر دو دنیا کی حیثیت کتے کی طرح ہے جب تو کتے کے پیچھے بھاگے گا تو کتا دم اٹھا کے تم سے آگے آگے چلے گا اسے تم دوڑ میں تو پیچھے ہٹ کر نہیں سکتے لیکن منہ مو موڑ کے جب کتے سے دوسری طرف التفاط کرو گے تو وہ اپنی دم نیچے کر کے ہلاتا ہلاتا تمہارے قدموں میں اپنے پاؤں کو رکھے گا علاج الدنیا دنیا بے دنیا کا علاج زہد ہے وہ الخلق الخل قبل کبھی کبھی مخلوق خدا تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی تو اس کے لیے انقباز اور عزلت ضروری ہے انقباز مخلوق سے تعلق کم کر لو جدا ہو جاؤ وہ تبت الہ تبدیلا مزمل میں نبی علیہ السلام کو فرمایا اللہ نے وہ تبت تلیہ تبدیلا ایک دم مخلوق سے کٹ کر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ خالق کی طرف نزدیک ہوتے جاؤ اب یہ مسئلہ کہ قرآن کریم کی ایک سو چودہ صورتوں میں ایک یہ تعاوض قرآن سے کی تلاوت سے پہلے تعاوض پڑھنا یہ واجب ہے ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی امداد سے شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ تسمیہ قرآن کی ایک سو چودہ صورتوں کی ابتدا میں تسمیہ اند احناف صرف ایک تسمیہ ہے لا علت تعین ہاں یہ قرآن کا حصہ اور جز تو ہے سر نمل کی آیت ہے ان من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم باقی صورتوں میں تسمیہ فصل کے لیے آیا ہے فصل بین صورت ان فصال کے لیے تسمیہ لکھا جاتا ہے اور بعض علما کہتے ہیں تسمیہ قرآن کی ہر صورت کا مستقل جز ہے باقی علماء فرماتے ہیں احناف کے نزدیک نہیں ہے کیوں دلیل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تسمیا کے بغیر ساتھ آئے ہیں تو سب سب المسانی اللہ ولہ اس میں انیس حروف ہے ہماری پشتوں میں کہاوت ہے شل دے نکڑا اور شل نشی اور سو کے شل کولے نشی شل بیس کو کہتے ہیں پشتوں میں اور ہماری پشتوں میں ہماری زبان اور عرف میں یہ شل پورے ہونے کے معنی پہ استعمال کسی نے دنیا کو پورا نہیں کیا بس ناقص اور آدھی آدھی رہ گئی ہر کسی کے لیے مالدار بھی کہتا ہے اب بہت کام کرنا ہے ابھی بہت پیسے کمانے ہیں ابھی کیا ہم نے کمایا ہمارے پاس کیا ہے غریب تو خود ہی کہے گا تو انیس حروف اور دیکھے جہنم کے فرشتوں کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا آلیہ سات آشر جہنم کے اوپر انیس فرشتے ہیں چوکیداری کے لیے آلیہ تسات آشر ناقصن اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے اسی طرح یہ انیس حروف پڑھ کے ہم اللہ سے شلکیدو دو سوال کہوں یا اللہ پورا کرنے والا تو تو ہے ہم نے تو تیرا نام لے کے شروع کر دیا اب ہمیں توفیق دے اللہ توفیق دے کہ ہم تیری قرآن کو صحیح طریقے سے بیان کر سکیں جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ اس میں توفیق تیری چاہیے تیری توفیق کے بغیر تو ہم آدھے ہی ہیں نا ہی ہیں پشتوں میں کہتے ہیں نمگڑے ہیں حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلّرنزیبا بسم اللہ الرحمن الرحیم جو کام اللہ کی نام کے بغیر بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت رہے گا وہ ناقص ہی رہے گا کیونکہ پورا کرنے والا اور برکتیں ڈالنے والا اللہ ہے تو نام اللہ کا لے لیا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں قرآن میں صرف اتنا ہے اللہ کے نام سے شروع اور ابتدا کیا کرو دیکھو سورہ مزمل کی آیت نمبر آٹھ انتیسواں پارہ سورہ مزمل انتیسواں پارہ آیت نمبر آٹھ آیت نمبر آٹھ وس کو اس ماربی کا و تب تل ایلئی اور یاد کرو تم نام اپنے رب کا کام شروع کرو تو رب کے نام سے سورہ داہر دیکھے ذرا اسی انتیسویں پارے میں سورہ دہر آیت نمبر پچیس وسکورسما رب بھی کب کرتا ہوں اصیلا اور یاد کرو نام اپنے رب کا ہر وقت صبح شام سورہ علق کی پہلی آیت ایک بسم ربک کلدی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے مخلوق کو پیدا کیا اے بسم ربک کلدی خلق تو اللہ کے نام سے ابتدا کرنے کا امر ہے اسی لیے ہم بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے ابتدا کرتے ہیں تسمیہ کا معنی کیا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں معنی ہم ذکر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے با کے بارے میں بس میں بے اس میں اصل میں بے اس میں تھا تو حمزہ کو تخفیف کے لیے حذف کیا گیا با کے متعلق کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ایک قرا ہے بعض کہتے اس تعین ہے یا پھیلے مزارے ہے اب تدیو یا اقرو کوفین نحوین کہتے ہیں کہ متعلق مقدم ہے اسی لیے شوروکم کم اللہ چام و مہروبانو والا دے و خاص والا دے پشتوں میں یہ ترجمہ کوفین کے مسلک کے مطابق ہے لیکن بسرین کہتے ہیں کہ متعلق مؤخر ہے اور بہتر یہی ہے بہتر یہی ہے کہ با کا با جار مجرور متعلق چاہتا ہے اس کا متعلق موخر ہونا چاہیے کیونکہ جب متعلق آخر میں ہو تو یہ حسر کا فائدہ دے گا حسر کا اور شاہ صاحب لکھتے ہیں فت العزیز میں الباء الساقی با کے لیے الساخ و بلّہ و اما سے و اللہ و عما سے و اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ کے در پہ حاضر ہونا اور اللہ کے سوا ہر در کو چھوڑ دینا بسم اللہ کی با کا یہ کمال ہے اسی لیے تو یہ بات تمام اسمانی وہی کا خلاصہ ہے استعانت کے لیے ہے الساک کے لیے ہے استعانت کا بمن استرین ہر کام میں صرف اور صرف اللہ کی امداد حاصل کیا کرو اللہ کے سوا کسی اور سے امداد نہ مانگو بخاری کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اے ابن عباس زستا انت فستعن باللہ جب تو امداد مانگو تو صرف اور صرف اللہ سے امداد مانگا کرو تو اس ترینو بلا فی کل عموری لابی من سوا ہو ہر کام میں صرف اور صرف اللہ سے امداد مانگو اللہ کے سوا کسی اور سے امداد نہ مانگا کرو اور دیکھو امداد کے وقت اللہ کا اس میں جلالی اور اس میں ذاتی اللہ بھی ذکر کیا اور اللہ کی دو صفات جو اللہ کی مہربانی اور رحمانیت اور رحینیت ہے اسماء صفاتیہ کو بھی ذکر کیا اللہ وصف مشورہ سے مراد اللہ کا وصف مشورہ خالقیت ہے تو اللہ پیدا کرنے والا ہے اسی لیے ہم اللہ سے امداد مانگتے ہیں اللہ رحمان ہے عام مہربانیاں کرنے والا ہے اور رحیم ہے خاص مہربان ہے اسی لیے ہم اللہ سے امداد مانگتے اللہ اللہ تاؤز میں حفاظت ہو گئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دشمن سے تو بچ گئے لیکن یہ بڑا کام بڑی ذات کی امداد کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا تو تسمیہ میں اس بڑی ذات سے امداد مانگی گئی جو کہ اللہ ہے رحمان الرحیم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی امداد کے ساتھ شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے بسم اللہ ہی اللہ کے نام کی امداد کے ساتھ ذکر ہے اسم کا مراد اس سے مسمہ ہے یعنی اللہ کی امداد کے ساتھ جو عام مہربانیاں کرنے والا ہے خاص رحم کرنے والا ہے اقرو اب تدی اشرع میں شروع کرتا ہوں الحمد رب العالمین تمام صفات الوحیت خاص اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا حمد کسے کہتے ہیں حمد کہتے ہوا ثناء و بل علا جہت التعظیم مقرون بل محبہ صناؤ بل جمیلی جہت التعظیم مقرون بالمحبت محبتی <تصفيق> وہ اچھی ثنا ہے تعظیم کے طریقے سے جو کہ محبت کی وجہ سے کی جائے کبھی کبھی کسی کی تعریف ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے نہیں محبت کی وجہ سے کی جائے حمد اور شکر اور مدحہ میں فرق یا عام طور سے طلباء دوسری کتابوں کی ابتدا میں پڑھتے ہیں یہاں ان ابحاس سے ہمیں اعتراض کر رہے ہیں یہاں الفلام کی بحث کرنا ضروری ہے عام لوگ الفلام کو استغراقی لیتے ہیں اور معنی اور ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ ساری صفات ایک اللہ کے لیے ہیں جو اللہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا لیکن اس معنی پہ ایک اشکال ہے اشکال یہ ہے کہ صفات تو تین قسم کی ہے صفات تو تین قسم کی ہیں ایک وہ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں دوسری وہ صفات ہیں جو مخلوق کے ساتھ خاص ہے اور تیسری وہ صفات ہیں جو اللہ اور مخلوق کے درمیان مشترک ہیں بے اشتراک لفظی الفاظ کا اشتراک صفات مختصہ للہ تعالی جیسے خالقیت ہے راضی ہے ربوبیت ہے رحمانیت ہے اور دوسری صفات مختصہ بال بالخلائق خلائق کھانا کھانا سونا پینا چلنا پھرنا مرنا بیمار ہونا یہ صفات مخلوق کی ہے خالق کے لیے کہنا کفر ہے تیسری وہ صفات ہے جو مشترک ہے بین الخالق مخلوق لیکن اشتراک لفظی ہے لفظی اشتراک کا یہ مانا صرف الفاظ میں مشترک ہے معنی جدا جدا ہے کیا مطلب جیسے اللہ سمی اور بصیر ہے اور بندے کے بارے میں بھی سور دہر میں اللہ نے فرمایا فجا اللہ ح ہم نے اس انسان کو سمی اور بصیر بنایا ہے اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا ہے بندہ بھی سننے والا اور دیکھنے والا ہے سمی اور بصیر اشتراک لفظی ہے بین الخال والمخلوق لیکن حقیقت جدا جدا ہے اللہ جیسے سننے والا ہے بندہ اس طرح نہیں سن سکتا کیونکہ اللہ کے لیے اسباب کی قید نہیں اللہ کے لیے آواز کی قید نہیں اللہ کے لیے زمانے کی قید نہیں اللہ کے لیے فاصلے کی قید نہیں اللہ کسی آڑ دیوار اور پہاڑ کا پابند نہیں ہر کسی کی ہر جگہ ہر آواز میں ہر زبان میں ہر زمانے میں ہر حال میں سننے والا ہے تو اب سمیع اللہ ہے جدا مانا ہوا سمیع بندہ ہے جدا مانا ہوا بصیر اللہ ہے جدا مانا بصیر بندہ ہے جدا مانا الفاظ میں تو شراکت ہے مانا جدا جدا ہے جو کوئی مانا کرتا ہے کہ سب صفات اللہ کے لیے ہیں تو سب صفات میں صفات مخلوق بھی آ گئی نا اسی لیے ہمارے اساتذہ کرام مانا کیا کرتے ہیں کہ الفلام عہدی ہے اور ماہود اس سے وہ مخصوص صفات ہیں جو شان علوہیت کے ساتھ مناسب ہیں تو مانا ایسا ہوگا اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں اللہ کی مناسب صفات الفلام عہدی میں اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں یا ایسے مانا کرو تعریف لا يلزم الزم و یقون بل حقیقت هو العهد و تضوی طلوی میں فرمایا ہے کہ تعریف کا لایلزم ویقون استغغراک بل الحقیقہ هو العهد بل الحقیقت حولا عہد ولام تعریف کا اس سے یہ مانا لازم نہیں ہے کہ یہ الفلام استغراق کے لیے ہوگا کہ ساری تعریفیں اور صفات اللہ کے لیے ہیں نہ بلکہ الفلام کی حقیقت عہد ہے عہد ماہود مخصوص صفات ہاں اگر مانا یہ کرو تو بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں اور اگر یہ معنی اور ترجمہ کرو تو بھی ٹھیک ہے کہ تمام صفات الوحیت ایک اللہ کے لیے الحدانی بہرالعلوم میں سمرقندی نے مانا کیا للہ اسی طرح پھر آگے مانا کرتے ہیں تو للہ گئیری ہی اشکرولوحدانیتوحیت اللہ تعالی حمد سے مراد صفات الوہیت ہے تو یہ حمد کے ساتھ خاص ہے لام اختصاص کے لیے ہے حسر کے لیے ہے لاہ میں بھی شرم تامل میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے دوسرا تخصیص اور حسر کا معنی مبتدا اور خبر دونوں جب معرفہ ہوں مبتدا اور خبر دونوں جب معرفہ ہوں تو یہ مفید للحصر ہوا کرتی ہے الحمد و مبتدا للہ ہی خبر الفلام تعریف کی الحمدو بھی معرفہ اور للہ اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر بھی معرفہ ہے تو مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو مفید للحصر وللاختصاص ہوا کرتے ہیں ابن کثیر نے بھی یہاں یہی قائدہ بیان کیا ہے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اشکر للہ خال دون سا ما دونہ من غیره شکر ایک اللہ کے لیے خالصا دون دو ما ارمایاب من غیره اسی طرح قاسمی میں بھی یہ تحریر ہے ثنا و بل جمیلی ثابت بل کمال ثابت سائر ما ارما من غیر ہی کی صفات اور الوحیت کی تعریف خاص اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے اللہ اسم لزات الواجب الوجود المستجمع المستمی صفات الکمالی المنعوت بناطل الجلال اسم ذاتی ہے اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ مشتق ہے یا جامد ہے تو بعض علماء کرام فرماتے ہیں لفظ اللہ جامد ہے جس طرح ذات اللہ لم یلد ولم یولد ہے اسی طرح اللہ کا یہ اس میں گرامی اس میں نامی یہ بھی جامد ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی سے بنا نہ اس سے کوئی بنتا ہے عجیب نام ہے مشتق اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے سے بنا ہو مصدر اسے کہتے ہیں جس سے دوسرے سیگے بنتے ہوں اور جامد اسے کہتے ہیں جو نہ مصدر ہو نہ مشتق ہو نہ اس سے کوئی بنے نہ وہ کسی سے بنا تو یہاں یہ بات سمجھ لو لطیفے کے طور پہ لطیفہ مانا نقطہ لفظ اللہ اسم میں اللہ ذات الہ کی طرح ذاتی اللہ کی طرح لم یلد ولم یولد ہے جامد ہے اللہ کا اللہ کی ذات تغیر تبدل سے پاک ہے اسی طرح اللہ کے نامے نامی میں بھی تغیر و تبدل نہیں آ سکتا اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ ہی کہا کرو گے اس کو بدل نہیں سکتا بدلنے والا جتنی کوشش بھی کر دے دیکھے کوشش کرو اللہ سے الف ہٹا دو تو للہ ہی فی سماواتی و ما فی, فی الارض پھر بھی اللہ پہ دلالت کر رہا ہے ایک لام کو ہٹا دو لہو دعوت الحق لہو مقالید السماوات والارض پھر بھی اللہ پہ دلالت کر رہا ہے دوسرے لام کو بھی ہٹا دو الاول آخر والظاہر والباطن اللہ کے نام کا حرف حرف اللہ پہ دلالت کرتا ہے دلالت کے اعتبار سے بدلتا نہیں بدلتا نہیں بیزاوی نے بھی یہ لکھا ہے یوسف ولا یوسف بھی ہی کوئی کہتے ہیں یہ مشتق ہے مشتق یعنی مصدر سے بنا ہوا تو مادہ اشتقاق اس کا کیا ہوگا تو اس میں بھی اختلاف ہے ماد اشتقاق میں یہ ایک قول یہ ہے کہ الحیہ الحو سے مشتق ہے الحیہ الحو بمانے عبادت سورہ آراف آیت نمبر 127 سو دیکھیں سورہ آراف آیت نمبر 127 سو ستائیس الحیہ بمانے عبادت عبادت 127 نمبر آیت سورہ آراف کی نوا پارا ہے وقال ملو من قومی فراؤنا تذر موسا و قوم فل اردی وزارا کا ولی ہاتا کا آلی ہاتا کا اور کہا سرداروں نے قوم فرعون سے آیا تو چھوڑتا ہے موسا کو اور اس کی قوم کو لیب سید الارض اس لیے کہ فساد پھیلائیں زمین میں مصر میں وہ یا کا اور یہ تو چھوڑتا ہے تمہیں و آلحا تہ کا اور تیری عبادت کو بھی آلحا کا مانا عبادت الہ کو بھی الہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عبادت کی جاتی ہے الہ بمان معبود دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مشتق ہے اور ماد اشتقاق اس کا ولی حل ہے ولی ال ڈرنے کے معنی سے الہ کو اللہ اس لیے کہتے ہیں لے انہ سیف زرون علی فضا ڈرنا ولی ال فضا کے معنی میں لے انہ سیف ضرون کیونکہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اسی لیے اللہ کو اللہ کہتے ہیں تیسرا قول یہ ہے کہ یہ اللہ سے مشتق ہے بمانے رجو بمانے رجو لی ان سیو لہو فی قضا الحوائی جی و تضرع لئی الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں لن سی الحیح فیق قضا الحوائی جی کیونکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں حاجت روائی میں مشکل کشائی میں وے تزر رعون لئی الحب معنی تحر بھی آتا ہے لی انل رقول تحیر معرفتی معاریفتی تتحر افی اور اللہ تو الا فلانی نے سکن تو سکون کے معنی میں لی القلوبن لی قلوب ناسی تتم ان بھی ذکری ہی اللہ بھی ذکر اللہ تتم کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ دلوں کو سکون ملتا ہے اس کو یاد کرنے سے سیبوے سے کسی نے مانے الہ پوچھا تھا مانے الہ گفت آ سی بوے یو لہونا فی جی ہوم لدئی گفت الا ہنل فی الحائی جی الئی کا ولتمس نہا وجد لدئی کا مانے الا کے بارے میں سی بوے نے کہا تھا یو لہو نا فی الحائی جی ہم لدے اللہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ بندوں کی حاجتیں اللہ کے پاس ہیں وہ امن شی ان دنا خزائن و مانزل اللہ, اللہ بھی قدر معلوم تو وہ حاجت روا ہے بندے کی حاجت جہاں ہو اس کا دل وہیں لگا ہوتا ہے تو الہ کو الہ اس لیے کہتے ہیں کہ دلوں کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے حاجت روا ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی تقاریر میں بھی آتا ہے اج رزقکم کم فس فی سمائی فن کلبر رج المت اور لوگو اپنا رزق آسمان والے کے پاس مان لو کیونکہ دل لوگوں کے وہاں لگ جاتے ہیں جہاں ان کی ضرورت اور حاجت ہوتی ہے تم اپنا حاجت روا اللہ کو مان لو اللہ اپنا اللہ کو مان لو تو تمہارے دل اللہ کے ساتھ لگ جائیں گے اللہ کی طرف مائل ہو جائیں گے الحمدللہ تمام صفاتی الوحیت ایک اللہ کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں یا اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں کسی اور کے لیے نہیں یہ دعوی الحمد اس کے ذکر کرنے سے پہلے پہلے اللہ کا مادہ قرآن میں دیکھو الوہیت کا اثبات اللہ کے لیے اور مخلوق سے نفی اس کے لیے چند آیات بس تھوڑی سی مش خاروار سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو ترسٹھ ایک سو ترسٹھ نمبر آیت سور بکارا کم الاحد لا اللہ اللہ رحمان الرحیم دوسرا پارا ہے الہ تمہارا اللہ یک تنہا ہے یکتا ہے ایک ہے اللہ اکیلا ہے نہیں ہے کوئی بھی الہ مگر وہ ایک اللہ جو رحمان الرحیم ہے اسی سر بقرہ کی دو سو پچپن نمبر آئےت اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ آیت کرسی آزم آیت فلقرآن تیسرے پارے کا پہلا صفا اسی طرح سورہ آل عمران کی دوسری آیت اللہ اللہ الحی القیوم آیت نمبر چھ لا الہ اللہ هو العزیز الرحیم هو العزیز الحکیم آیت نمبر اٹھارہ سورہ آل عمران کی شہید اللہ ان لا الہ اللہ, اللہ علم کا امم بل قسطی سورہ حشر کی آخری آیتیں دیکھیے اٹھائیسواں پارہ سورہ حشر ہوی لہ اللہ عالی ملغی بھی و شہادتی الرحمن الرحیم هو اللہ الا اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المحم مین العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمایو شریک ہو اللہ له الاسماء الحسن یوسب بھی سماواتی وردی وہیز اللہ کی تو الحمد لله تمام صفات الوحیت کار سازی حاجت روائی مشکل کشائی والی تمام صفات خاص اللہ کے لیے ہیں اکیلے اللہ ہی کے لیے ہے یگانہ اللہ ہی کے لیے ہیں اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں اس حمد کا ذکر قرآن میں مختلف مواقع پہ ہوا ہے الحمد اللہ, اللہ اللہ قرآن میں جب اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے تو حسر کے ساتھ حسر کے ساتھ جیسے سورہ آراف آیت نمبر 43 میں سورت العراف 43 نمبر آیت یہاں بھی حسر کے ساتھ انحصار حمد کا بس اللہ کی ذات تک سورہ آراف نظانا معافی سدوری تجریم ان تحتی ہ انہار وقال الحمد للہ حدانہ لہذا و ما کنا تدی اللہ انحدان اللہ اور دور کر دیں گے ہم وہ خفغان جو ان جنتیوں کے سینوں میں تھے من منگل کسی حسد کے سے تجریم ان تحتیم النہارو بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں وقال الحمد للہ اور کہیں گے یہ جنتی الحمد للہ تمام صفاتی الوحیت اور حمدے ہیں اللہ کے لیے اللہ وہ اللہ حدانہ لہذا جو ہمیں یہاں تک لے آیا جنت میں لے آیا ہدا نہ ہدایت سمر ہدایت مراد ہے جو دخول الجنہ ہے وما کنالی نہ لقداسول ربنا بل انتل کمل جنت عورت تما کن تم تاملون جنت میں دنیا میں جب یہ عقیدہ الحمد والا جس کو نصیب ہو گیا اللہ اسے جنت دے گا اور الحمد عقیدہ رکھنے والے توحید کا عقیدہ رکھنے والے جنت میں بھی الحمد کی سدائیں لگائیں گے الحمد للہ ہل اللہ قرآن کریم میں کبھی یہ لفظ حمد دشمن کی تباہی کے بعد ذکر ہوتا ہے دشمن کو اللہ نے تباہ کر دیا تو پڑھو الحمد سورہ انعام کی آیت نمبر پینتالیس فقتی آدابر القوم الذين ظلموا ظلموں فقوت القوم الذين ظلموا دینا ظلموں رب العالمین تو کاٹ دی گئی جڑ کافروں کی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا ہے فقوت آدابر القوم الذين ظلموا کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا والحمدللہ رب العالمین اور ہمدے اللہ کے لیے اکیلے کیونکہ وہ پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا سر مومنون آیت نمبر اٹھائیس دین کے دشمن کافروں کی تباہی کے بعد الحمد للہ کہا کرو انہ و انا اللہ راجی نہ کہا کرو یہاں جب بےدتی مر جائے موت المبت فتح فل اسلامی بےدتی کی موت اسلام کی فتحہ ہے اسلام کی فتحہ پہ الحمد کہا جاتا ہے سر مومنون آیت نمبر اٹھائیس اٹھارواں پارا ہے فلکی فقول الحمد للہ جانا مین القومی جب بیٹھ جائے تو اور وہ جو تیرے ساتھ ساتھی ہیں آل الفلکی کشتی پہ تو فقول الحمد للہ اللہ نے علیہ السلام سے فرمایا تھا پھر کہہ دیجئے ساری قوم کی ہلاکت کے وقت اپنے بیٹے کی ہلاکت کے وقت کہہ دیجیے الحمد للہ اللہ اللہ جانام القم القوم الظالمین الحمد الحمدللہ تمام صفات الوحیت خاص اللہ کے لیے ہیں خاص اللہ کے لیے ہیں ایک اللہ کے لیے ہیں جن جس اللہ نے ہمیں نجات دے دی قوم ظالموں سے ظالموں سے جس اللہ نے ہمیں بچا دیا الحمد اس کے لیے ہم ہیں قرآن کریم میں یہ کلم الحمد کبھی دلائل توحید کے ذکر ہونے کے بعد آ جاتا ہے تفریعاً ان سور دیکھے ذرا سور ان کبوت آیت نمبر ترساٹھ اکیسواں پارا پہلے عدل عقلیہ اعترافی ذکر ہو چکے ہیں جو ہم نے کل اصول قرآن میں بھی بیان کیے تھے تو پھر فرمائے و فاہل اردمبادی موتی ہا لکول اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کون برساتا ہے اوپر سے بارشیں اور کون تازہ کرتا ہے زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد خشکی کے بعد ل خا مخا یہ لوگ کہیں گے یہ مکے کے مشرق بھی کہیں گے اللہ بارش برسانے والا اللہ زمین سے اناج اور دانے غلے فصلیں اگانے والا بھی اللہ اللہ تو جب مان لیا انہوں نے مان لیا کہ اللہ بارش برسانے والا ہے اللہ خالق ہے اللہ مالک ہے اللہ مدبر ہے اللہ متصرف ہے اللہ مختار ہے تو قل الحمد للہ آپ بھی کہہ دیجئے الحمد دلائل کے بعد یہ جملہ الحمدللہ ہی تمام صفات الوحیت خاص اللہ کے لیے ہیں بل اکثر حملہ یا بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے نہیں جانتے سور لقمان آیت نمبر پچیس اسی اکیسویں پارے میں سور لقمان بھی ہے اکیسویں پارے میں سور لقمان آیت نمبر پچیس توحید کے دلائل ذکر ہونے کے بعد فرمایا وال انسال تحمن خلق سماواتی اگر آپ پوچھیں ان سے کہ کس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمینوں کو تو خام خا یہ کہیں گے کہ ایک اللہ نے قول الحمدللہ للہ آپ کہہ دیجیے الحمد مشرق بھی یہ مانتے ہیں کہ آسمانوں کا خالق اللہ زمینوں کا خالق اللہ تو الحمد اللہ کی صفات خاص اللہ کے لیے ہیں اکیلے اللہ کے لیے ہیں یکتا یگانہ اللہ کے لیے ہے بل اکثر ہم لا بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے نہیں جانتے اسی طرح سورہ جاسیہ دیکھ لیں ایک بس سورہ جاسیہ پچیسواں پارہ آیت نمبر ستائیس دیکھیں سورہ جاسیہ پارہ نمبر پچیس آیت نمبر ستائیس دلائل توحید ذکر ہو گئے چلتے چلتے چلتے چلتے آخر میں چھتیس نمبر آئے دیکھ لیں فلی اللہ رَبِّ رب وَرَبِّ و رَبِّ الْعَالَمِينَ ربل الْحَمْدُ فلی اللہ الحمد ایک اللہ کے لیے ہیں ساری صفات الوحیت رب سماواتی جو پالنے والا ہے تمام آسمانوں کا وہ رب اردی اور زمین کا پالنے والا ہے رب عالمین پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا ولہل کی بریا فماواتی ول <وَالْأَرْضِ> یہ وہ آیت ہے جو شیخ المشائق حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اس دار فانی سے رخصت ہوتے وقت پڑی تھی جب رئیس المفسرین کا دنیا سے جانے کا اور فوت ہونے کا وقت تھا نز سکرات الموت میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے یہ ہمارے مشائق ہیں ہمارے مشائخ میں سے شیوخ میں سے بہت بڑا نام بہت بڑا نام حضرت شیخ القرآن والحدیث مولانا میر سمیع الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا آج جنازہ تھا وہ افغانستان کے امیر تھے جماعت شاعت التوحید توحید کے اور تقریباً پینتیس سال امام انقلاب مولانا شیخ القرآن والحدیث محمد طاہر نور اللہ مرکد ہو کے ساتھ انہوں نے طلب علم کے سلسلے میں گزارے تھے اور میں نے اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ حضرت شیخ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے صحیح طریقے سے قرآن دو لوگوں نے سیکھا ہے ان میں سے ایک نام میر سمیع الحق صاحب کا تھا حضر شیخ فرمایا کرتے تھے مجھ سے قرآن انہوں نے سکا بہت درویش صفت اور مشفق انسان تھے بندے عاجز سے بہت شفقت فرمایا کرتے تھے اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقامات عطا فرمائے ورسا کو اللہ صبر جمیل تلامزا کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے بہت بڑی ہستی تھے بہت ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھتے گزار دی انہوں نے ساری زندگی اللہ ان لوگوں کی موت بھی عجیب ہوتی ہے جب زندگی قرآن کے ساتھ رشتے وفا میں گزارتے ہیں تو اللہ ان کو ایسی موت دیتا ہے پچھلے سال رمضان میں ہمارے ایک دوسرے شیخ شیخ القرآن والحدیث مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی فوت ہوئے تو رمضان میں جمت المبارک کا دن تھا فجر کی نماز کے بعد اپنے بیٹے مفتی طاہر صاحب کو فرمایا مفتی محمد طاہر صاحب سے فرمایا بیٹا قرآن اٹھا کے ذرا یہ آیت مجھے نکال دو ذرا یہ آیت تو نکال دو قرآن اٹھا کے یہ سر توحا کی آیت تھی سور تحا آپ نکال کے دیکھیں بہاسی نمبر آیت آپ نکال کے دیکھیں یہ عبرت ہے عبرت ہے جو لوگ ساری زندگی قرآن کے سائے میں گزارتے ہیں اللہ ان کی موت کو بھی ایسا ایسا شان و شوکت والا بنا دیتا ہے کہ وہ مرتے مرتے بھی قرآن سنا جاتے ہیں حدیث مسلم میں ہے امل مومن عیشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اللہ کے حبیب جب اس دار فانی سے رخصت ہو رہے تھے تو اللہ کے حبیب میری گود میں تھے اور میرے سینے کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی تھی اور الفاظ یہ ہیں حدیث کے مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی کا سر مبارک بین نہ سہری و نہری میرے سینے اور گلے کی اس گان کے درمیان تھا یہ عبری ہوئی ہڈی نہیں ہوتی گردن میں یہاں اس کے درمیان بین نہ سہری ہوا نہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک تھا ذوف تاری تھا شدید کا شدت کا بخار تھا ساتھ میں ایک برتن پڑا تھا اس برتن میں پانی تھا اللہ کے نبی اس پانی میں ہاتھ رکھ کے پھر کبھی منہ پہ پھیرتے تھے تو میں نے پوچھا ہے اللہ کے حبیب تکلیف زیادہ ہے ربی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ان موتی سکرات ہاں عائشہ لا الموتی سکارات موت کی بہت سکرات ہے تکلیفیں امت کے لیے تسلی ہے امت کے لیے تسلی ہے اللہ کے نبی پر جب ضوف غالب ہو گیا تو نبی علیہ السلات و السلام کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں زوف کی وجہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی کچھ سننے میں نہیں آ رہا تھا تو میں نے کان قریب کیے اللہ کے نبی کی شفاتین مبارکتین کے ساتھ کان لگائے تو میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے قرآن کی آیت تھی سورہ نساء کی مالدینا نام اللہ من نبی نو صدیقی نوشا اور اتنے میں روح پرواز کر گئی اللہ یہ ورسطولمبیا تھے جنہوں نے اپنی آخری سانسوں میں قرآن پڑھ کے سنایا ورست الانبیاء تھے عثمان بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں فصفی کہ علیم بہت سے واقعات ہیں لیکن ہمارے اساتذہ اور پھر ان کے اساتذہ ان میں سے رئیس المفسرین فصین الوانی رحمۃ اللہ علیہ کہ عجیب جب فوت ہو رہے تو یہ آیت پڑھ رہے ہیں ولہ الکریف سماوا تھی وال تو شیخ غلام حبیب رحمہ اللہ تعالی جب فوت ہو رہے تھے تو یہ ایت پڑھ رہے تھے بیٹے کو کہا قرآن کی ایت نکال کے دو و انی لغفار لمن تابوا من عمل صالحا ثم اهتدوا و انی لغفار لمن اللہ فرماتے ہیں میں بخشنے والا ہوں ان کو جو توبہ کر لیں وہ آمنا ایمان لے آئیں و عاملہ صالحن اور نیک عمل کریں سم محتدا پھر اس پہ قائم اور دائم رہے سم مستقام عال ایمانی والعمل عمل میں تو لوگوں کے لیے بخشنے والا ہوں غفار ہوں لمنتا بوامن واملا سالحن سم محتدا یت پڑھ کے بار بار تکرار کر رہے ہیں مفتی طاہر صاحب فرماتے ہیں مجھے یہ آیت نہیں مل رہی تھی ہیبت کا وقت تھا نزعہ تھا تو شیخ صاحب نے کہا میرا قرآن لا کے دو تو قرآن دیا انہوں نے نکالا اور دیکھا اور کہا دیکھو نا یہ آئے تھے وہ انی لغفا رلی من تاب و من ومل صالح محتدا خود بھی پڑھ رہے تھے اور بیٹوں کو بھی کہا تم بھی پڑھو جب نہلانے کا وقت آیا روح کو قبض کرنے کے با... روح کے قبض ہونے کے بعد نہلانے کا وقت آیا تو اس طرح ہاتھ کی یہ انگلیاں انگلیوں کے بندوں پہ پڑی تھی بنان پہ لگتا یوں تھا جو گن رہے تھے وظیفہ کر رہے تھے عیسائد کا ونی لغفا اور انلی منتا ومل محتدا حضرت شیخ القرآن علیہ الغفران غفران شیخ غلام اللہ خان رہے محلہ دبئی میں تھے جلسے تھے اور ایک جلسے میں شیخ صاحب تشریف فرما تھے اسٹیج پر اور قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے اتنے میں ہارٹ اٹیک ہوا ہاسپٹل لے کے گئے ابتبا ڈاکٹر حضرات آپریشن تھیٹر میں مصروف ہیں موت اور زندگی کے درمیان کشمکش چل رہی ہے سکرات ہے ادھر حدیث میں آتا ہے لقینوں موتا کم اس حال میں اپنے مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلقین کیا کر لقین و کم یاسین پڑھنے والا کوئی نہیں تھا ڈاکٹر تو اپنے کام کر رہے تھے تو ضرورت کیا شیخ القرآن خود ہی پڑھنے والے تو تھے نا ساری زندگی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا تو شروع کر دیا یاسین القرآن الحکیم انق المین المرسلین الراطم مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتن ذرا ذرا باہم فہم غافلون لقد حق لا القلاکس چلتے چلتے چلتے چلتے سانسیں رکنے کے قریب ہوئیں اس حال میں بھی سورہ یاسین کی تلاوت چل رہی ہے آخری سانس میں آخری آیت پڑی سب ہی ملک کلی شئی ہی ترجن یہاں قلب القرآن کی تلاوت ختم ہوئی وہاں قلب القر قلب شیخ القرآن کی حرکت ختم ہو گئی ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں کہ اتنی خوشبوئیں پھیل گئیں کہ جس کی مثال نہیں دنیا میں نہ ہم نے وہ خوشبو پہلے کبھی محسوس کی ان کے ایک دوسرے شاگرد ہیں حضرت شیخ مولانا عبد الغنی جاجروی رحمۃ اللہ علیہ بقول مفتی صاب محمد مغرب کی نماز کے بعد ہارٹ اٹیک ہوا تو کوئی کہتا ہے دوائی لاؤ کوئی کہتا ہے پانی لاؤ کوئی کہتا ہے ایمبولینس کو بلاؤ ہسپیٹل لے جاؤ ڈاکٹر کو بلاؤ فلان کرو فلان کرو جاجروی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چھوڑ دو ان باتوں کو چھوڑ دو ان باتوں کو قرآن پڑھو قرآن پڑھو اور خود بھی قرآن پڑھنے لگ جب روح بدن سے جدا ہو رہی تھی تو اس وقت یہ آیت سورہ یوسف کی ایک سو ایک نمبر آیت زبان پہ تھی فاتر السماوات والارض انتلی فت دنیا وخرا توفنی فنی مسلم الحقی بالح اے اللہ تو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کا تو میرا ولی دنیا میں بھی تھا تو آخرت میں بھی رہے گا اے اللہ موت دے تو مسلم تیرے قانون کی تابیداری میں موت کے بعد الحقنی بالصالحین مجھے جنتی اور صالحین کے ساتھ اکٹھا کر دے بس یہ آیت پڑی اور فوت ہو گئے امام انقلاب مولانا محمد طاہر شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدو رحم اللہ رحمتہ کیا عجیب لوگ تھے فوت ہونے سے چند روز پہلے اپنے رفقا کو جمع کر کے کہا میری موت یہ نہیں کہ تم لوگ مجھے زمین میں دفنا لو میری موت یہ ہوگی کہ تم قرآن کے دروس کو چھوڑ دو ایک بات میں نے سنی تھی حضرت شیخ القرآن مولانا غلام حبیب رحمت اللہ علیہ سے سرحد کے علماء قرآن پڑھتے پڑھتے تھک نہیں، تھکتے نہیں تھکتے نہیں اس وقت خیبر پختونخوا کا نام سرحد تھا پنجاب کے علماء قرآن پڑھتے تھک جاتے ہیں یقیناً پنجاب میں بہت بڑے بڑے علما گزرے لیکن آج پنجاب کے علاقے میں دروس قرآن کا اس طرح جال نہیں بچھا جو ہمارے علاقوں میں ہے الحمد اور جتنے درو قرآن کا جال یہاں بچھا ہوا ہے کریا کریا محلہ محلہ مسجد مسجد اور مدرسہ مدرسہ قرآن کی صداؤں سے مزین ہے ایسا ماحول وہاں نہیں مل رہا سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں لیکن اتنا ہے وہاں تو بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں اور اب بھی موجود ہیں با حیات ہے ہاں الحمدللہ ہوتے ہیں بہت کامیاب درو ہے پنجاب میں یہ بات میں نے اپنے شیخ کی نقل کی ہے کسی کی دل آزاری نہ ہو اگر ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن ہونا چاہیے ہم نے بھی بامر مجبوری اردو زبان میں درس اسی لیے شروع کیا کہ ان ساتھیوں کو ایک تو ہمارے اساتذہ اور مشائق کا طرز مل جائے یہ بہت بہترین طرز ہے جو ہمارے اساتذہ کا ہے اس کے ذریعے عوام خواص قرآن پہ اچھے طریقے سے سمجھ جاتے ہیں اور دوسرا جو علماء پنجاب میں درس قرآن نہیں کر رہے ان کے لیے ایک دعوت اور پیغام ہو کہ بھائی درس قرآن یہ ہماری جماعت کا تر امتیاز ہے اور یہی ہمارا مشن اول ہے اٹھاؤ قرآن اور اللہ کی دعوت کو لے کے دنیا میں پھیل جاؤ پھیل جاؤ جماعت اشاعت توحید و سننا کا یہی مرام ہے رجوع قرآن کی تحریک جو شاول اللہ نے شروع کی تھی اس کی امین یہ جماعت بنی ہے اس کی امین یہ جماعت اشاعت توحید و سننا بنی بات چلی تھی اس آیت سے سورہ جاسیہ کی اللہ الحمد رب سماواتی عرب الد ربل عالمین تو حمد اللہ کی یہ مختلف مقامات پہ ذکر ہو رہی ہے الحمد للہ اللہ کی مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں یا تمام صفات الوحیت یا یکتا اللہ کے لیے ہے رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا قرآن میں رب کے متعدد معنی ہے رب کے متعدد معانی ہے قرآن میں جو مستعمل ہے ایک رب بمانے مالک یہ آپ دیکھیں سورہ نمل آیت نمبر اکان میں سورہ نمل آیت نمبر اکان میں رب بمانے مالک مالک سور نمل بیسواں پارہ اکانوے نمبر آیت تھا انما امرت اَعْبُدَ ان اُمِرْتُ اعبد رباد ہل البلدہ انما <حَرَّمَهَا> امرت ان اعبد رباد ہل بلد تل ہر رمہا یقیناً مجھے حکم کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں بندگی کروں اس اس بلدا اس گاؤں کے مالک کی رب هذه ہل اس گاؤں مکے مکرمہ کے رب کی رب مانے مالک رب مالک سرے قریش میں بھی ہے فلی بدو رب حادل بیت الدی اطام جون خوف فلی آبدو رب حادل بیت چاہیے کہ یہ لوگ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں رب یاب رب بہادل بیت یا بو ربادل بیت رب بیت رب مانے مالک رب بانے متا سید متاع سید مالک مجازی سردار دوسرا معنی سورے یوسف میں دیکھیں آیت نمبر بیالیس سورہ یوسف آیت نمبر بیالیس تیرواں پارا سورہ یوسف بارہویں پارے کا آخری اقال لذیذی اندر کا فرمایا یوسف علیہ السلام نے اس ساتھی سے جس کے بارے میں گمان تھا آج کہ یہ جیل سے نکلے گا نا جمن ہوما نجات پانے والا ہے ان دونوں میں سے اسے فرمایا اس عند ان کا میرا تذکرہ کر لینا اپنے سردار اور سید اور بڑے کے سامنے متا کے سامنے مجھے بھی یاد کر لینا کہ ایسا ایک بے گنا جیل میں پڑا ہے فانساہ شیتان ذکر ربی ہی تو رب بمانے سردار اسی صورت میں تریس نمبر آیت میں کالا معذ اللہ انبی متوایا یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے کہا تھا معذ اللہ مجھے اللہ کے ساتھ پنا چاہیے میرے رب نے میرا ٹھکانہ بہتر بنایا ہے ایک تفسیر ربی احسن مسوایا احسن مسوایا ربی سے مراد اپنا سردار سید حدیث جبریل میں بھی ہے اسی طرح انتل الامت امت ربتہا او ربہا بخاری کی حدیث ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی انتل دل امت او ربہا کہ لونڈی اپنی مالک کو جنے گی یعنی بیٹیاں مالکہ بن جائیں گی اور مائیں نوکرانیاں بن جائیں گی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے تیسرا معنی رب کا مسلح اصلاح کرنے والا سورہد دیکھے ذرا آیت نمبر تری چونتیس آیت نمبر چونتیس بارواں پارا سورہد آیت نمبر چونتیس اصلاح کرنے والا مسلح ولاکم انتون کم ان کان اللہ کم اور تمہیں فائدہ نہیں دیتا میری نصیحت کرنا اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ کرے کیونکہ ہوا رب یہ اللہ تمہیں ہدایت دینے والا ہے مسلح اصلاح کرنے والا رب کم ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب اللہ نہ دے تو میری نصیحت تمہیں کیا فائدہ دے گی چوتھا معنی قرآن میں رب بمانے القائم اللہ کل شی ان یا ال شی ان قائم آلہ شے کو رب کہتے ہیں سورہ مائدہ دیکھے آیت نمبر چوالیس سورہ مائدہ چھٹا پارا آیت نمبر چوالیس انزل نتورا تفیحہ ہو دم و بے شک ہم نے نازل فرمایا ہے تورات کو اس میں ہدایت اور روشنی تھی كم بہن بین اللہ دینہ اسلم لل دینہ ہادو فیصلے كیا كرتے تھے توات كے ذریعے امبیا ان لوگوں کے لیے جو ماننے والے تھے اور وہ لوگ اللہ دینہ جو ماننے والے تھے لل دینہ ہادو ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں ور ربانی اور فیصلے کرتے تھے تورات كے ذریعے ربا قائم اللہ کی کتاب پہ قائم لوگ رب مانے محبود محبود عام مانا جیسے آمرب نے نو فیل کیا اشعار تھے اربول اربن السولبان براسی لکھد ہانمم بالا آیا وہ محبود کیسے بن گیا جس کے سر کے اوپر لومڑیاں پیشاب کریں وہ کیسے لقد ہانا مم بالا علیہ حصہ یہ تم نے جو بت کھڑے کیے ہیں یا یہ پڑے بت ان کے سروں کے اوپر جب لومڑی پیشاب کرتی ہے تو لقد ہانہ مم بالا علیہ حصہ چھٹا معنی پانچواں معنی رب مانے حاکم حاکم حاکم سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس دیکھو دسواں پارا سورہ توبہ آیت نمبر اکتیس اتخذوا احبار ہوں و من دون ارباب مندون پکڑا تھا انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے پیروں کو احبار اور روحبان کو اربابن خدا مندون اللہ اللہ کے سوا اربابن فیصلہ کرنے والے رب ربان حاکم فیصلہ کرنے والا سریال عمران کی آیت نمبر چونسٹھ میں بھی دعوت ہے اہل کتاب کو یا اہل کلیمت کم اللہ نعبود اللہ ولا نشر کبھی شع و کہہ دیجیے او کتاب والو آ ایک ایسے مسئلے کی طرف سوا بینا وبئی نم جو میرے اور تمہارے درمیان اتفاقی ہے ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے ولاخ باد ناب بادن ارباب مندون اور نہیں پکڑے گا ہم میں سے بعض باز بازوں کو ارباب رب کی صفت پہ اللہ کے سوا حدیث میں ہے عدی نے خاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا قرآن نے اہل کتاب سے کہا لایت تخزون آبادن ارباب مندون ہم میں سے بعض بعض کو ارباب نہیں پکڑیں گے اللہ کے سوا حال یہ ہے کہ ہم نے تو ایمان سے پہلے بھی کسی کو رب نہیں کہا تھا اللہ کے سوا نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عادی جب تمہارے احبار تمہارے لیے کوئی چیز حلال کر دیتے تھے تو تم لوگ بے چون چراؤ سے حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے اور اگر کسی چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تھے تو تم لوگ بے چون چرا اسے حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے ادی نے فرمایا ہم تو اپنے احبار کی بات کو ان کی گفت کو حرف آخر مانا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہی یہ ان کو رب کہنا ہے رب اسے کہتے ہیں جو ہل حرمت کے فیصلے کرنے والا ہے حلال اور حرام ٹھہرانے والا ہے تو رب مانے حاکم رب مانے حاکم پانچ چھٹا مانا رب مانے تربیت کرنے والا تربیت کسے کہتے ہیں ہوا انشاء و حالا حالن فالن حد دل کمالے یہ کسی چیز کو اٹھانا اوپر لے جانا ایک حال سے دوسرے حال کی طرف حتی کہ حد کمال تک پہنچانا اسے تربیت کہتے ہیں سر نساء کی پہلی آیت ذرا دیکھے يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham إن الله كان عليكم رقيبا او لوگو ڈر جاؤ اتو ڈرو رب اپنے تربیت کرنے والے سے پالنے والے سے رب بمانے تربیت کرنے والا پالنے والے سے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے پھر اس نفس سے اس کی بیوی بی کو پیدا کیا ان جوڑے اس جوڑے سے رجالا کثیرا اور نساء کو پھیلایا اور ڈر جاؤ اللہ سے جس کے نام کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو قطع اور سے ڈرو تو رب بمانے تربیت کرنے والا پالنے والا پالنہار پروردیگار بقرہ 21 نمبر آیت میں بھی رب کا یہی معنی ہے یا ایوہ الناس اعبدو ربکم او لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو اکیلی کیونکہ وہ رب ہے کیسے اللہ خلا کا کم اس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلی تیرے آبا کو پیدا کیا اللہ جم الارض فراشا زمین کو تیرے لیے فرش بنایا والسماء سما بنان آسمان کو چھت بنایا وانزل لکم من منسما ایمان فاخرا جبھی من سما رات رسکل کم بارشیں برسائی اور زمین سے اناج اور فصل اگائی یہ رب ہے رب ہے تربیت کسے کہتے ہیں قاضی بے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تربیت ہوا تبلیغ و شی اے ایلا کمالی ہی شی ان فشی ان بیزابی ہوا تبلیغ و شی اے ایلا کمالی ہی ش ان ایک چیز کو کمال تک پہنچانا مرحلہ وار تدری اسے تربیت کہتے ہیں ہمارے شیخ رحم اللہ ویسا کے فرمایا کرتے تھے کہ شیخ القرآن علیہ الغفران مولانا غلام اللہ خان رحم اللہ فرمایا تھے کرتے تھے ہر چیز کو حد کمال تک آہستہ آہستہ پہنچانا یہ رب کا کام ہے اسے تربیت کہتے ہیں علامہ نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر مدارک میں فرماتے ہیں اور رب رب کسے کہتے ہیں هو خالی کو ابتدا ان ول مربی انتہا بہت بہت عجیب کلام ہے اربو هو الخالق کو ابتدا ان ول مربی هو انتہا ان ہوا اسم اللہ الاعظم رب وہ ذات ہے جو ابتداءن ان پیدا کرنے والا ہے الخالق و پیدا کرنے کے بعد چھوڑنے والا نہیں ہے بلکہ والمربی مربی پھر پالنے والا ہے تمہارے لیے غذا کا بندوبست کرنے والا ہے پھر تمہیں پال پوس کے بھی چھوڑنے والا نہیں ہے ولغا فرو انتہا ان پھر تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تمہاری مغفرت بھی کرنے والا ہے ہوا اسم اللہ اعظم یہ اللہ کا اس میں اعظم ہے اسی وجہ سے علماء نے فرمایا تفسیر کے علماء سورہ عالِ عمران کی تفسیر میں لکھتے ہیں جس دعا میں پانچ دفعہ ربنا ربنا ربنا ربنا, ربنا, ربنا, ربنا یا ربی یا ربی پانچ دفعہ رب کو پکارا جائے جس دعا میں اس دعا کی قبولیت کی امید زیادہ ہوتی ہے اس کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں پانچ دفعہ وہاں بھی پانچ دفعہ رب کا لفظ آیا تو اللہ نے پھر پانچ دعاؤں کے بعد فرمایا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا اللہ اللہ اللہ رب العزت پالنے والا ہے عالمین کا تمام مخلوقات کا اور پھر انسان کا ہم عالمین میں تفصیل کریں گے لیکن عالمین میں انسانوں کی بات کریں گے تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان اور بندہ دو چیزوں کی کا نام ہے ایک بدن ہے ظاہری ٹیم اور دوسرا روح ہے ایک ظاہری بدن اور دوسرا روح بدن کو بھی اللہ نے پیدا کیا اور روح کو بھی اللہ نے پیدا کیا بدن کو مٹی سے پیدا کیا خلقہ من ترابن تو رب ہے تربیت کرتا ہے بدنی تربیت بھی زمین کی مٹی سے کی یہاں رہنا سہنا کھانا پینا اوڑنا پہننا سب کچھ زمین سے اور مٹی سے ہمارے کپڑے جو بنتے ہیں وہ بھی زمین سے اگائے ہمارا کھانا بھی یہاں زمین سے پینا بھی یہیں رہنا بھی یہیں انی جائل انفل ارد خلیفہ بدن کو مٹی سے بنایا تو مٹی سے اس بدن کی تربیت کا انتظام بھی فرمایا روح کو بھی پیدا اللہ نے کیا تو روح کیا چیز ہے یس ال روح کل روح من امر ربی یہ اللہ کا عمر ہے میرے رب کا امر ہے روح اعلی سے ہے تو اس کی تربیت کا انتظام بھی اللہ نے اعلی سے کیا اوپر سے کیا وقتاً فوقتاً اللہ نے روح کی تربیت کے لیے وہی نازل فرمائی روح کی غذا وہی الہی ہے وہی سماوی ہے یہ دھپڑ تھا ان لوگوں کے منہ پہ جو موسیقی کو روح کی غذا کہتے ہیں موسیقی نفس کی غذا ہے یم النفاق فی القلب فل قل بھی کما یم بت الما حدیث میں آتا ہے موسیقی سے دل میں نفاق اس طرح اگتا ہے جیسے پانی کے ذریعے زمین میں فصل اگتی ہے جب بدن غالب ہو جائے اس کی تربیت کا انتظام ہوتا ہے کھانا ہے اور کھانا ہے اور پینا ہے اور بس آرام اور مزے کرنے ہیں بدن کی تربیت کا خیال رکھا جائے لیکن روح کی غذا روح کو نہ ملے قرآن تو بدن تو اسفل تھا یہ غالب ہو جاتا ہے روح جو اعلیٰ تھی وہ مغلوب ہو جاتی ہے تو جب اسفل غالب ہو جائے تو انسان اسفل ہو جاتا ہے سما ردد نہو اسفلا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بدن کو روح پہ غالب کر لے تو ردد نہو اسفلا نیچے گر جاتے ہیں آج جامع انسانیت کا شکل و صورت انسانیت کے لیکن ان کے کردار اور اعمال کو دیکھو تو خلاف انسانیت ان حالات میں بھی ان انسانوں کے حال پہ اللہ رحم کرے انسانیت تو ہے ہی نہیں ایک بازار گرم ہو گیا ہے تعاون کا تعاون کا, تعاون کا غریبوں کے ساتھ تعاون کا وہ غریبوں تک پہنچتا ہی نہیں انسان ایسے ہوا کرتے ہیں ایسے ہوا کرتے ہیں ہاں غیلاف آدم ہے غلاف آدم ہے لیکن اندر آدم بنی آدم نہیں بات بگڑ چکی ہے لیکن جب روح کی غذا کا انتظام کیا جائے بدن کو ای یا کم وتنا بخاری کی روایت ہے بدن کو زیادہ آرام پسندی سے بچایا کرو مشقت میں مبتلا کیا کرو تو کبھی روزہ کبھی نماز کبھی حج کبھی دوسری مشقت بدنی عبادتیں اسی لیے ہیں کہ بدن مغلوب ہو جائے روح غالب ہو جائے جب روح غالب ہو جائے گی تو روح تو اعلی ہے انسان کو آلہ بنا لے گی یہی انسان ہے کہ قرآن پھر اس کی کرامت کی شہادت دیتا ہے لقد کر رمنا بنی آدما پھر یہ حضرت انسان ہے یہ حضرت انسان ہے اسی لیے قرآن کو بھی روح کہا کہ یہ روح کی غذا ہے سورہ شورا آیت نمبر باون پچیسواں پارا و کزالی کا روحمن امرینا ماں کن تدری ملکی تابوان اور سورہ نحل آیت نمبر دو آپ دیکھے ذرا چودہواں پارا سورہ نحل دوسری نمبر آیت آیت نمبر دو یون ذیل الملائی کتب روحی اے بال روح قرآن کو کہا یونزیل الملائی کتب روحی من امری علا میشا من, من عبادی انہ تو روح قرآن کو اس لیے کہا کہ یہ روح کی غذا ہے روح الارواح ہے رب نے بدن کی تربیت کا انتظام بھی کیا ہے بدن اسفل سے ہے تو اسفل سے زمین سے اس کی تربیت کا انتظام ہوا اور روح کو پیدا کرنے والے رب نے روح کی تربیت کا انتظام بھی کیا روح اعلی سے ہے تو اس کی تربیت کا انتظام بھی اعلی سے ہوا اوپر سے اللہ نے وہی نازل کی روح العالمین کسے کہتے ہیں جمع ہے عالم کی ماں واللہ کو کہتے ہیں العالم ما واللہ کو کہتے ہیں اللہ اللہ قرآن کی اصطلاح میں تین معنی ہم ذکر کر رہے ہیں عالم کے تین معنی سب سے پہلا معنی عالم کا ان سو جن سور فرقان پہلی نمبر آئے تبارک الدی نزل الفرقان آبدی لی کون لالمین عالم سے مراد عالم سے مراد ان سو جن ہیں تبارک الودینہ زل الفرقان اعلیٰ ابدی ہی برکتیں ڈالنے والا وہ ذات ہے جس نے فرقان کو نازل فرمایا اپنے بندے پر لی کون عالمین اس لیے کہ اللہ کا یہ بندہ ان سو جن کے لیے ڈرانے والا بن جائے عالم ان سو جن مراد ہے دوسرا معنی العالمین عالم بمانے اہل زمانہ اہل زمانہ جیسے سورہ شرارا آیت نمبر 165 دیکھیں عالمین عالم اہل زمانہ کو کہتے ہیں سلامن علامہ سلام، سورش وارا ذرا دیکھیں آیت نمبر 165 165 پینسٹھ ون ذکرانہ من العالمین قومی لوت کو لوت علیہ السلام نے فرمایا تھا اطاۃون ذکرانہ مین العالمین آیا تم آتے ہو لڑکوں کے پاس ادائے شاہوت کے لیے من العالمین زمان اہل زمانہ میں سے اللہ نے تمہاری شاہوت کی قضا کے لیے عورتوں کو پیدا کیا ہے اپنی عورتیں بیویاں اور تیسرا معنی یہ مشہور ہے زجاج نے بھی کہا ہے کل ما خالہ کفس سماواتی وردی عالم آسمان زمین میں جتنی مخلوق ہے سب کو کہتے ہیں جمی ما سے اللہ کو سورہ وارا آیت نمبر 23 اور 24 دیکھیں ذرا یہاں یہی مانا راجے ہے اور بہتر ہے سورہ آرا آیت نمبر 23 اور 24 قال فر وما رب العالمین قال رب السماوات والارض وما بے ان کن تم رب العالمین کون ہے مخلوق کو کلو موجود ش اللہ اس کو عالم کہتے ہیں قطادہ کہتے ہیں العالمین کل موجود ان شیول تعالی حضرت قطادہ فرماتے ہیں کل موجود ان اللہ تعالیٰ کو عالمین کہتے ہیں اور علماء نے لکھا ہے العالم کل علم بہل الخالق من الاجسام وواہری وراز اجسام جواہر آراز جتنے بھی اللہ کے علم میں ہیں بس ان سب کو عالم کہتے ہیں عالم عالم سے ہے عالم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں پہچان ہوتی ہے نا تو عالم کو بھی عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے ہادہ خلق اللہ ہادہ خلق اللہ فارونی مادہ خلق الدین مندونی ہی عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے عالم ابر المعتس کے اشار ذکر کیے ہیں امام راضی نے تفسیر کبیر کی ابتدا میں کہتے فیا اجبا کئی فیا سل الحم کئی فیج حد الجاہدو وفی کلی شعی ان لہو آیتن تد اللہ وفی کلی شعی ان لہو ہر چیز میں اللہ کے جاننے کی نشانی ہے وفی کلی شعی ان لہو آیتن تد اللہ ہر چیز اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ یکتا ہے یک گانا ہے تنہا ہے اکیلا ہے ایک ہے فیا جبا کئی فیاصل اللہ ام کئی فج اد افسوس افسوس یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کیسے کرتے ہیں اور کیسے اللہ کا خلاف اللہ کے بندے کرتے ہیں تو رب العالمین کسی نے کہا چالیس ہزار عالم ہے کسی نے اور بھی بس اتنا یاد رکھنا لا قم بما تبصرون وما لا تبصرون جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ تو تھوڑے ہیں جو نہیں نظر آتے وہ بہت زیادہ ہیں تو لا و بما تب اللہ فرماتا ہے میں گواہ بناتا ہوں ان کو جو تمہیں نظر آ رہے ہیں اور ان مخلوقات کو بھی لا تب جو تم جن کو تم نہیں دیکھ سکتے جو تمہاری نظروں سے اوجل ہے قرآن میں اللہ نے اپنے لیے یہ صفت ربوبیت جا بجا بیان کی جیسے سورہ عال عمران کی آیت نمبر چونسٹھ میں آپ نے پڑھا لایت تخید باد ناباد ارباب مندون سورہ نام اللہ رب ہے اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اسی لیے علماء فرماتے ہیں رب کی صفت اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے علاوہ کسی کو رب کہنا جائز نہیں ہاں اللہ بل اضافہ عبد الرب عبد الرب کہنا رب کا بندہ اللہ کے سوا مطلقاً کسی کو رب کہنا نہیں جائز ہاں اضافت عامہ کے ساتھ اطلاق ہو سکتا ہے رب البیت رب العبد وغیرہ وغیرہ چلیں بھائی ربوبیت کی صفات آپ خود ہی دیکھ لینا سوریا عمران 64 سورہ نعام آیت نمبر 14 اور آیت نمبر ایک فلنّلا و نسوخی و مح و مماتی لہر عالمین اللہ شریک البال تواناسلم سور دخان کی آیت نمبر سات ہے سور یوسف کی آیت نمبر انتالیس ہے یا صاحب سجنِ ارباب المتفر قون خیر امل الواحد القحار اور ارباب المتفر قون خیر ام الله الواحد القحار تو یوسف علیہ السلام کی تقریر میں رب کی ربوبیت کا بیان اللہ کے سوا کوئی رب نہیں سورہ توبہ آیت نمبر 31 اور آیت نمبر 129 سورہ نحل آیت نمبر 66 اور سورہ شعرا کی آیت نمبر 23 جو اب آپ نے پڑھی ربوبیت پر دو مناظرے بھی ہو چکے ہیں ایک مناظرہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ الم ترا حاج ابراہیم فی ان آتاہ اللہ المل سورہ سور میں اور ایک مناظرہ موسا علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جب فرعون نے کہا تھا عما رب العالمین تو موسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین کی صفات بیان کی الحمدللہ ہی رب العالمین ہم ترجمہ ذکر کرتے ہیں اور چونکہ اردو میری اپنی زبان نہیں اس میں مجھے اتنا زیادہ استعداد بھی نہیں تو کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کی باقی اللہ رب العزت الم نافید آؤز بلّہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی امداد سے من الشیطان الرجیم شیطان دتکارے ہوئے کے شر سے بسم اللہ اللہ کے نام کی امداد سے یعنی اللہ کی امداد سے اور جو عام مہربانی والا ہے اور جو خاص رحم کرنے والا ہے میں شروع کرتا ہوں الحمد رب العالمین الوحیت کی تمام صفات اللہ کے مناسب صفات خاص اللہ کے لیے ہیں للہ اللہ میں لام جارہ لل اختصاص ہم نے بیان کیا اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا پروردگار اور پالن ہار ہے مالک ہے حاکم ہے تمام مخلوقات کا جو معنی ہم نے رب کے ذکر کیے وہ آپ کے ذہن میں ہوں گے اسی طرح معنیٰ کیا کریں اقول القول غا استطفر اللہ علی ولکھم علی سا المسلمین فستخفیرو نحو الغفور الرحیم سب سے پہلے تمام شعرکائے درس ہمارے شیخ میر سمی الحق صاحب کے لیے دعا کریں اور جو درس ہم نے کیا قرآن کی آیتیں ہم نے پڑھی اللہ قبول فرما لے اور اس کا ثواب اور اجر اللہ ہمارے شیخ محترم کو دے دے اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ درج عطا فرما ہمارے جتنے اساتذہ اور جتنے بڑے ہمارے گزرے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت عطا فرما اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ درج عطا فرما جتنے مسلمان آج تک فوت ہوئے ہیں یہ اللہ سب کو بخش دے موجودہ حالات میں جتنے بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرما دے یہ وبا عام مسلمانوں سے دور کر دے اللہ قرآن کے دروس کی رونقوں کو بحال کر دے اللہ مدارس اور قرآن کے دروس کے نوکروں کی حفاظت فرما اس وبا میں ہمارے اہل و عیال اور ہماری ہمارے رفقا اور اسدقا ہمارے اساتذہ اور تلامزہ کی حفاظت فرما یا اللہ میں ناچیز تیری اتنی بڑی عظیم کتاب کی کیا خدمت کر سکتا ہوں حق نہیں ادا کر سکتا اللہ مجھ نالائق کو توفیق دے حق ادا کرنے کی جتنے رفقا درس قرآن میں شریک ہے اللہ سب کو علوم قرآنیہ سے مالا مال فرما یہ اللہ جتنے رفقا درس قرآن میں شریک ہے اللہ میرے ہاتھوں ان کو قرآن کی علوم دے دے اللہ دے دے یہ اللہ سب کے دلوں کو منور فرما دے اے العالمین جتنے ساتھی بھی دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں اللہ تو دلوں کے بہت کو جاننے والا ہے سب کی دعاؤں کو قبول فرما تو حاجت روا مشکل کشا ہے قرآن کی برکات ہم سب کو دے دے اللہ انفعنا فانہ ورفانہ بالقرآن العظیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وارہ but